الحمد رب واشهد ان لا اله الا اللہ لا شریق لا. اللہ وشد الحمد رسول صلی اللہ اجمائن ام پچھلی مجلس میں حدیث نمبر نو کا مطالعہ ہم کر رہے تھے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے حسن سلوک کی تعلیم دی اور دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق بتائے اور خواتین کے تعلق سے اگر ان میں کوئی غلطی انسان دیکھتا ہے اخلاقی اعتبار سے تو اس کی اصلاح کے مراکی بتائے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ارجا ار القوام نے عالم مرد عورتوں پر قوام ہیں حاکم ہیں ان کے محافظ ہیں ان پر سرپرست اور ذمہ دار ہیں بما فدو بعض بما من اس بنیاد پر جس پر اللہ تعالی نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی اور دوسرے اس لیے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تو یہ دو بنیادیں ہیں جن کی بنا پر مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی گئی ہے یہ جنس کے اعتبار سے افراد کے اعتبار سے نہیں بعض اوقات آخرت کے اعتبار سے ایک عورت مرد پر فضیلت پا سکتی ہے ایمان اور تقویٰ کے اعتبار سے اگرچہ وہ دنیا میں ماتحت ہے اور اللہ نے مرد کو عورت پر فوقیت اور فضیلت دی ہے اور سرپرستی میں اس کے رکھا ہے لیکن بہت ممکن ہے کہ ایک عورت اپنی دینداری کی وجہ سے اپنے ایمان اور تقویٰ کے سبب مرد پر بھی فوقیت رکھتی ہے اس کے شوہر سے زیادہ اللہ کی مقرب ہو تو یہ دنیا کا تنظیمی معاملہ ہے آخرت کے اعتبار سے فقیلت کا معاملہ نہیں ہے تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہیں خواتین اس سے ناراض نہ کہ کی یہ کیا بات ہے کہ عورتوں کو ہمیشہ مات معتعی ملتی ہے اور اسی بنا پر مظلومی بھی بعض اوقات مل جاتی ہے تو اللہ رب العالمین جانتا ہے کون سی چیز کہاں رکھنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے سماج کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے مردوں کو ذمہ دار بنایا گھر کا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نقوت اور رسالت دی مردوں کو اس لیے کہ ایسی ذمہ داری ہے جس سے افراد سے تعلقات ہوتے ہیں اور جنگی حالات بھی پیش آتے ہیں قیادت کے معاملات ہوتے ہیں اور اس اعتبار سے ساری دنیا میں اور تاریخ اس کی شاہد ہے اور آج کے دور میں بھی یہ چیز معروف اور معلوم ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی قوت دی ہے جو عورتوں سے زیادہ ہوتی ہے سختی اور قوت اور جنگی حالات کے تبار سے اور قیادت اور اس طرح کی بہت ساری صفات ہیں جو مردوں کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں جو اس میدان کے لیے ضروری ہے جہاں بچوں کی پرورش گھر کی نگرانی کا معاملہ ہے آپ دیکھیں ولمر ولمر ات العیدہ اور اپنے شوہر کے گھر کی سیدہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سیادت دی ہے لیکن اس کا دائرہ حدیث میں عورت کو بھی سیدہ کہا گیا ہے لیکن کہاں گھر کی دنیا لیکن اس پر شوہر کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار دیا ہے یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ چیز ہے اس میں منازع کا کوئی فائدہ نہیں دور جدید میں نئی تعلیم کے نتیجے میں خواتین کے ذہن میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے محکومی اسلام میں اور ان کو گھر کی چار دیواری سے نکال کر سڑکوں پہ لایا جاتا ہے پھر کیمرے کے سامنے وہ زینت بنتی ہیں اور وہی استحصال ان کا ہوتا ہے جو کرنا چاہتے ہیں آزادی کے نام پر عورت کو میڈیا میں لا کر ایڈورٹیزمنٹ کے لیے ایک کموڈیٹی کے طور پر اس کی خوبصورتی کو استعمال کیا جاتا ہے بوڑھی عورتوں کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے. وہی عورتیں جو اپنی جوانی کے دور میں زینت بنی ہوتی ہیں میگزینس میں اور اسی طرح سے ٹی وی شوز کے اوپر اور فلموں میں اسٹیج پر وہی عورتیں اپنے بڑھاپے میں کونے میں جا کے بیٹھ جاتی کوئی ان کی قدر نہیں ہوتی کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے. بڑے بڑے سیاسی عہدوں پر بھی عورتیں نہیں ہوتی ہیں ماشاء اللہ ملٹری میں عورتوں کو بھرتی کیا گیا آزاد کیا گیا ٹریننگ دی گئی آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں آپ کو ملے گا امریکہ جیسے ملکوں میں جو آزادی کے دعوے دار ہیں مساوات کے دعوے دار ہیں وہاں پر کتنا زیادہ عورتوں کا فوجیوں کا استحصال ہوا ہے پچھلے دو سالوں میں آپ رپورٹیں دیکھ لیں عورتوں کو فوج میں لیا گیا لیکن ان کے سپیرئرز نے ان کی عزتیں کس طرح سے خراب کی اس کی پوری تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں تو اسلام نے جو عورت کو میدان دیا ہے اسی میں اس کی بھلائی ہے اللہ تعالیٰ نے اگلی نسل کو اس کی گود میں دیا ہے وہ سماج کو اچھے افراد فراہم کرے اس سے بڑھ کے کام کیا ہو سکتا ہے تو اللہ تعالی نے گھر کا ذمہ دار ڈیسیجن میکر گھر کے اندر حکم دینے والا فیصلہ کرنے والا حفاظت کرنے والا پرووائڈ کرنے والا مرد کو قرار دیا اور اس کی کوئی ذمہ داری نہیں رکھی کہ گھر کے قرض کی وہ ذمہ دار بنے بچوں کی تربیت اور گھر کی چار دیواری میں اپنی عزت کو سنبھال کے رہنا اور محکومی میں شور کے رہنا یہ اللہ تعالی نے عورت کے لیے طے کیا ہے ارجا القوام عالم نسا مرد عورتوں پر قوام ہے ویسے اصولی بات ہے لیکن عملی طور پر آپ دیکھیں گھروں کے ماحول اکثر ایسے نہیں ہی ہوتے بیوی جو بولے شور کو بھی سننا پڑتا بہت سارے معاملات میں بیوی کی رائے زیادہ اصابت والی ہوتی ہے دین کا علم رکھنے کی وجہ سے یا اسی طرح کے تجربے کی وجہ سے عقل مندی کی وجہ سے شوہر اتنا زیادہ ہوشیار اور سمجھدار نہیں بھی ہوتا ہے لیکن فیصلہ اسی کے ہاتھ میں رکھا گیا لیکن وہ بیوی کے علم سے اس کی استفادہ نیک عورتیں کیسی ہوتی ہیں قانتاب ہوتی ہیں اللہ کے حکم کی فرما بردار ہاف للغیب بما حفظ گئی ہاف غبا اللہ نے جس کی حفاظت کا ذمہ ان کو دیا ہے غیب میں بھی اللہ کے بن دیکھے اور شور کی غیر موجودگی میں بھی اس کی حفاظت کرتی ہے وہ اللہ نشوزہن اور وہ عورتیں ثقاف نہ جن کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو کہ یہ حد پار کر جائیں گی اور ان کے اندر شر دکھائی دے شور کی مخالفت کے اعتبار سے یا بے حیائی کے اعتبار سے فائد تو تم ان کو کیا کرو واض نصیحت کرو سمجھاؤ نصیحت کرو وا فی ہن دوسرا مرحلہ اگر وعد و نصیحت بھی بیکار ہو جائیں تو انہیں کیا کرو ان سے بستر اپنے الگ کر لو یا خوابگاہوں میں ان سے علیحدگی اختیار ہو بیوی سے جنسی تعلقات کے اعتبار سے دوری اختیار کرو تاکہ انہیں تمبیغ ہو جائے شوہر کا بیوی سے دور ہونا بیوی پر بہت گنا گزرتا ہے وہ جون نفل مغا اور اگر یہ بھی حل نہ بن سکے عورت اپنی سرکشی پر قائم رہے تو پھر کہا گیا وہ خریب تو تمہیں مارو لیکن حدیث میں آپ نے دیکھا بر بن گئے وہ مار جو چوٹ نہ پہنچائے تو یہ تمبیر کے طور پر ہے جو تین محلے بتایا گئے نصیحت کرو یہ نہیں کہا کہ پٹائی کی کر دو کہا کہ نصیحت کرو واز کرو اس کو سمجھاؤ وہ نہ مانے اس سے علیحدگی اختیار کو بات بند تعلقات نہیں گھر کے گھر میں پورے گاؤں میں نہیں گھر میں اور تین اگر یہ بھی کارگر نہ ہو تو پھر اس پر ہاتھ اٹھاؤ تب جا کر اجازت دی لیکن کہا کہ کم پھر اگر وہ تمہاری ہو جائیں فرما بردار ہو جائے تو پھر ان کے خلاف سرکشی کی راہیں تلاش نہ کرو کی عادت ہو گئی ڈانٹ ڈپٹ کی مارنے کی اب وہ اس کی اصلاح بھی ہو جائے تب بھی اس کو دلیل کرتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے بدتمیزی اس کے ساتھ کرتا ہے نہیں وہ اس کی تجلیر کے لیے نہیں تھا اس کی اصلاح کے لیے تھا اصلاح ہو گئی اب تجھ کو بھی اس کے ساتھ کچھ سلوک کرنا چاہیے تو معلومات کی خاص حالات میں اللہ تعالیٰ نے نشوز کی حالت میں وانس قطع تعلق یا جس کو حج رات کہیں اور پھر اس کے بعد میں ضرب اس کی گنجائش رکھی عام حالات میں نہیں اصل یہ ہے کہ عورت پہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے لیکن ایسے حالات پیدا ہو جائے اور مجبوری ہو جائے تو آخری مرحلے میں ہاتھ اس پر اٹھایا جائے وہ بھی ایسے کہ جس میں نہ چوٹ آئے نہ ہڈی ٹوٹے ہلکی مار ہو اس میں تو یہ جو چیز ہے یہ اسلام کے لیے ہے کہا اللہ تعالی اونچا قدرت کر بی پر ظلم کرنے لگو تو یاد رکھو اللہ سب سے بڑا ہے پھر تم اگر اس پر قادر ہو تو اللہ تم پر زیادہ قادر ہے تم اس پر ظلم کرو گے تو اللہ تمہارا مواصہ کر سکتا ہے اور تم بھاگ نہیں سکتے لہذا یہاں پر یہ تلقین کی گئی یہاں پر کئی باتیں بتائی کہ نمبر ایک مرد گھر پر ذمہ دار ہیں اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنی عزت کی اور اللہ کی فروغ کی حفاظت کرتی ہیں شوہر کی امانت کی حفاظت کرتی ہیں پھر ایسی عورتوں کا ذکر کیا گیا جو سرکشی کریں شوہر کی فرما برداری سے خروج کریں یا حیا کے دائرے سے باہر نکلیں تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے نصیحت کی جائے اگر نصیحت کارگر نہ ہو قطع تعلق اور حجر کا راستہ اختیار کیا جائے کیونکہ بات نہ کرنے سے تعلقات منقطع کرنے سے اکثر احساس ہوتا ہے اور پھر سدھار آتا ہے یہ بھی نہ ہو تو پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھایا جائے لیکن پھر بھی یہ نافرمانی کی حد تک ہے قلت اگر ختم ہو جائے تو فکن بھی بدل جائے گا نافرمانی ختم ہو گئی پرمبردار ہو گئی اللہ کے حکم کو ماننے والی بنی شوہر کی ماں تہتی میں آگئی تو پھر ایسی عورت کے خلاف اقدام نہیں کیا جائے گا زیادتی جائز نہیں ہے تو یہ بہت اہم بات ہے جو یہاں پر بتائی گئی کہا کہ استغطوا بالنساء خیرا فإنہن عندكم عوان لئیس تملکون منہن شیئن غیر ذالک اِلَّا اَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ کھلی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں تب جا کر تم ان کے ساتھ سختی برت سکتے ہو فرم فعلنا اگر وہ اس کا ارتکاب کریں جن فلم یعنی آپ نے دوسرا معاملہ بیان کیا بعض کے بعد کا مرحلہ کہ انہیں اپنی خوابگاہوں میں ان کی جدائی اختیار کرو فزیکل ریلیشن ان سے مت رکھو وقتی طور پر غیر مبرک اور انہیں مارو لیکن ایسی چوٹ پہنچاؤ جس میں زخم نہ ہو یا ہڈی نہ ٹوٹے غیر مبرک حل ہلکی مار مارو نہ اور اگر وہ پھر بات مان لیں فرما بردار ہو جائیں تو ان کے خلاف سرکشی کی راہیں نہ تلاش کرو انقم اکم حقاق یہ بہت اہم بات آپ نے بیان کی کہ تمہارا بیویوں پر حق ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ تمہاری بیویوں کا بھی تم پر حق ہے یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ صرف مرد کا عورت پر حق نہیں ہے عورت کا بھی مرد پر حق ہے تو دونوں کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں اگر اس کی پکڑ ہو سکتی ہے آکرت میں تو اس کی بھی ہو سکتی ہے تو دونوں کو اپنی نگاہ اپنے حقوق سے زیادہ اپنی ذمہ داریوں پر رکھنی چاہیے جس سماج میں جس گھر میں لوگ صرف اپنے حقوق پر نگاہ رکھیں اس میں فساد آ جاتا ہے تعلقات خراب ہوتے ہیں اور جس گھر میں یا جس سماج میں لوگ اپنی ذمہ داریوں پر نگاہ رکھیں اور حقوق کے معاملے میں نرمی برتیں وہ گھر ٹوٹنے سے بچتا ہے ہمیں ہمارا حق دو اگر جنگ دونوں شروع کر دیں رشتہ باقی نہیں رہتا ہے کیونکہ حقوق کا مطالبہ تعلقات کی میں دراڑ پیدا کرتا ہے ہاں اپنی ذمہ داریوں پر نگاہ اور ذمہ داریوں کو پورا کرنا اگر ایک سے کوتاہی ہو تو بھی اس کے لیے ارجو کا ذریعہ بن جاتی ہے اگر دوسرا اپنی ذمہ داری نبھا اس کے لیے شرمندگی کا ذریعہ بنتی ہے اسلح کا ذریعہ بنتی ہے تو آج کل جو ماحول بنا ہوا ہے ٹیلی ویژن پر اور اسی طرح سے یوٹیوب پر اور اس طرح سے خواتین کی تربیت کے لیے مغربی مزاج لایا جا رہا ہے کہ اپنے حقوق کے لیے لڑو ٹھیک no, ہے no, no. اگر بہت بگڑا ہوا معاملہ ہو ظلم و ستم کا معاملہ ہو تو وہاں سمجھا جا سکتا ہے لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بنیاد پر اپنے حقوق کا مطالبہ آپس میں لڑنا بیوی شوہر کا یا پھر بڑے خاندانوں میں ساس اور بہو اور اس طرح کے معاملات کا اس سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں تو بہت ضروری ہے کہ اس بارے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ ذمہ داری کی طرف دھیان ہو گھر بنتا ہے صرف حقوق کا خیال ہو لحاظ ہو گھر ٹوٹتا ہے تو کہا کہ فام حق علی نسائکم تمہارا حق تمہاری عورتوں پر یہ ہے فَلَا فُرُشَ فُرشَكُم کہ وہ تمہارے بچھونے پر ایسے انسان کو ایسے شخص کو بیٹھنے نہ دیں جو تمہیں پسند نہ ہو ولا یا گنّ اپیبی کمبلی منتقر بلکہ تمہارے گھروں ہی میں آنے نہ دیں ایسے لوگوں کو جو تمہیں پسند نہ ہو چاہے وہ مرد ہو یا عورت ایسا كوئی جس کا آنا شوہر کو گھر میں پسند نہ ہو تو ایسے لوگوں کو گھر میں آنے نہ دیں چاہے وہ اجنبی یاس ہوں یا پھر وہ یعنی محرم ہوں کوئی بھی بک اگر شوہر اجازت نہ دے شوہر کی غیر موجودگی میں کوئی گھر میں آنا نہیں چاہیے ورنہ اجنبی مرد کا تو ویسے بھی آنا شوہر اجازت دے تو جائید ہو جائے گا نہیں تو اس میں شوہر کی کراہت کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو یہاں پر یاد رکھے کہ یہاں پر علماء نے کہا کہ یہاں زنا مراد نہیں ہے اس لیے کہ شور کی کراہت اور اجازت کا کوئی اس میں معاملہ نہیں ہوتا ہے وہ تو حرام ہے اور اس کی سزا ہے اسلام میں کوئی معمولی چیز نہیں کہ اس طرح سے اس کو ذکر کیا جائے کہ زنا مت کرو تو یہاں مراد یہ ہے کہ تم اپنے گھر میں کسی ایسے آدمی کو آ کر ایسی تنہائی کی جگہ میں جہاں شور سے خلوت ہوتی ہے وہاں اس کو بیٹھنے اور رکنے مت دو اور بلکہ اس کو گھر میں ایسے کسی بھی شخص کو آنے مت دو جس کا شور کو پسند نہ ہوئے اور ہاں ان کا تم پر حق یہ ہے کہ تم لباس اور کھانے کے معاملے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو خالی پیار محبت کی باتیں نہیں ضرورتیں بھی پوری کرو وہ نشور وادے پہ وعدہ کرے ماشاء اللہ تم بہت اچھی ہو اور ایسی ہو کھانے کو ٹھیک سے نہیں لباس ٹھیک سے نہیں ہے ضرورتیں اس کی پوری نہیں ہو رہی ہیں اس کی کے خیال نہیں رکھ رہا ہے اور خالی باتوں میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں سمجھدار چالاک جو بیویوں کو باتوں میں لگایا رکھتے ہیں اور خود باہر اچھے اچھے کھاتے ہیں اچھا پہنتے اور سب موج مستی کرتے ہیں اور بیوی سے پیار محبت کی باتیں کر کے اسی پہ اس کو ٹال دیتے ہیں ماشاء تم تو بہت متقی پردگار ہو بڑی صبر والی ہو ماشاء اللہ جی میں رکھو رہتی ہو اور یہ باہر جو ہے بادشاہوں کی طرح گیرا اور اس کو فقیرن کی طرح گھر میں رکھا ہوا ہے بڑے پرانے کپڑے پہنے ہوئے اور اسی طرح سے چھوٹی چیزیں کھاتی ہے اور ویسی جیتی ہے بلکہ اس کے حقوق کا خیال رکھا جائے لیکن کیا تعلقات کے کی اعتبار سے بھی رہنمائی ہیں؟ بلا شباہ ہے بلا شبہ ہے معاویہ القشیری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ ما حق آ علی کہا کہ اللہ کے رسول ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے صاحب دیکھ یہ ان کا مزاج تھا کہ وہ صرف اپنے حقوق پر دھیان نہیں دیتے تھے بلکہ بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے یہ آ کے پوچھ رہے ہیں یہ مزاج لوگوں میں ہونا چاہیے مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی کہ ہمارے شوہر کا ہم پر کیا حق ہے یہ سوال عورتوں کے ذہن میں ہو اور ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے یہ مردوں کے ذہن میں ہو اگر اس طرح کا مزاج ہو تو پھر گھر اچھا بنتا ہے محبتیں بڑھتی ہیں نہ قانونی جنگ شروع ہو کے خلا یا تلاش پر معاملہ ختم ہو جاتا حق اِذَا جب تک تصاوب اپنے بھی لباس خریدے لے یا کمائے تو, تو اس کے لیے بھی لباس لے یعنی جیسا اپنی ضرورتوں کا خیال ہے اس کا بھی خیال کر کروج اور اس کے منہ پر مت مار یعنی اگر اس طرح کا موقع آئے نافرمانی اور سرکشی وغیرہ سے ہو چہرے پر تما مت جڑ دے ولا تو قبے دو معنی اور ماں نے ذکر کیے اگر خوبصورتی میں اس کوئی کمی ہو تو اس کو بیان کر کے اس کو ذلیل مت کر اس میں کوئی قباہ آپ کو جسمانی اعتبار سے تو اس کو ذکر کر کے ایسی تھی تو میں کر لیا تج سے کوئی کرتا نہیں تجھ سے اس طرح کی بات نہ کرے دیکھا نہیں تھا ٹھیک سے اگر دیکھتا تو تیری زندگی پر شادی نہیں ہوتا میں کر لیا تج سے اینت ذریع اس, اس طرح سے اس کی حسن کے اعتبار سے یا جسمانی عیب کی وجہ سے ایسی کوئی بات نہ کرے دوسرا معنی علماء نے یہ ذکر کیا کہ اس کو کب بحک اللہ اللہ تیرا برا کرے چہرہ بگاڑ دے یا اس طرح کی بدوا اس کو نہ دے رشتہ داروں میں بھی معلوم ہو رہا ہے پاس پڑوس میں معلوم ہو رہا ہے کہ دونوں کی بات بند ہے دونوں کے تعلقات خراب چل رہے ہیں سارے رشتہ دار, دار پوچھ رہے ہیں کیا بات ہے بات نہیں کرتے عورت کے لیے بڑی تکلیف کی چیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنے شوہر کی اپنے گھر کی عزت رکھتی ہے لوگوں کے درمیان ہمیشہ اچھا بولتی ہے ماشاءاللہ عموماً ما عورتیں ایسی ہوتی ہے اللہ کا دیا سب کچھ ہے بہت اچھے ہیں کیونکہ وہ جانتی ہے کہ شوہر کی عزت میری عزت ہوتی ہے تو لہٰذا اپنی شوہر کی تعریف کرتی رہتی ہے اب شوہر جہالت میں آتی ہے اگر بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ سب کو معلوم پڑ جائے ان کا دونوں کا کچھ چل رہا ہے تب سارے لوگوں کو جب معلوم ہوتا ہے تو اس میں عورت کے دل کو اذیت ہوتی ہے اس کو تکلیف پہنچتی ہے اس کا شوہر اس کے ساتھ بات نہیں کر رہا ہے تو وہ دوسری عورتوں میں کم تر مانی جاتی ہے دوسری عورتیں پھر اس کے سامنے بیان کرتی ہے پلانا میرے شوہر تو یہ لائے مجھ کو ہمارا تو ایسا ہم تو کل گھومنے کے لیے گئے تھے ہم تو یوں کر رہے ہیں وہ اور زیادہ اس کے سامنے بیان کر کے اس کو تکلیف دیتی ہے تو ولا حرک کیا قطع تعلق ایسا کرے کہ مار پیٹ کے اس کو گھر کے باہر نکال دے باہر جا بعض باہ ہمارے علاقوں میں ایسا بھی ہوتا ہے شور شرابہ بستی میں ہو کے, مار پیٹ ہو کے گھر سے نکل جا باہر اسی حال میں پردے والی عورت جھگڑا ہو گیا تو اس کو بے پردگی کے ساتھ ہی باہر نکل. چل نکل جائے تو قطع تعلق اگر ہو تو اس, اس نوبت پر نہ آئے کہ گھر سے باہر تم اس کو نکال دو وطا حجر اللہ پل بائی اگر اس سے بات بندی ہے قطع تعلق بھی ہے حضر بھی ہے گھر کے اندر رکھ سکو گھر کا جھگڑا بازار میں لے کے مت جا عت گھر کی گئی واپس آتی نہیں پھر بعض اوقات جھگڑا ہوتا ہے اور ٹینشن ہوتا ہے سب کچھ اس میں جو کچھ حرکتیں آدمی کرتا ہے بعض لوگ جو ہے اس کو تکلیف دینے کے لیے ہمدردی کے جملے بولتے ہیں چلتا بھائی سب ہاں نرم بات کرتے وہ اچھا نہیں لگتا ہے اس کو کیا تمہارا ٹھیک نہیں چل رہا کبھی بھی ٹھیک نہیں گی اس کو اکساہ آتا ہے اس کے اوپر تو ستانے آدمی کو پسند نہیں آتا یہ اور اسی طرح سے اور تم کیا چل رہا شور سے کچھ چل رہا ہے تمہارا تکلیف دے رہا کہ تم سے بات نہیں مانتا تمہاری تتا تم کو تکلیف دیتا ہے عورت کو پسند نہیں آتا نہ مرد کو پسند آتا ہے تو کہا کہ ولاح جلب امام ابو داود کہتے ہیں کہ ولاقلہ ولاق کا مطلب تو اس کو کبھی قرار مت دے کا مطلب اس کی تقبیر خت کر کا مطلب اس کو بدوا مت کہ اللہ تیرا برا اللہ تیرا چہرہ بگاڑ دے اللہ تجھ کو بدنما کر دے اس طرح کی بدوا اس کے لیے نہ کر تو یہ ابو ابودا کی روایت کر دوسرے محاسین نے بھی اس کو روایت کیا سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کو مارنا اصل منا تب روچ اور بعض روایتوں میں آیا کہ لا تب اللہ تب ربو اما اللہ اللہ کی بندیوں کو مارو مت مطلب وہ تیری غلام نہیں وہ اللہ کی بندی ہے نکاح میں تیرے بندن میں تیری ماتحتی میں اللہ نے دیا کا کہ بھی غلام کی طرح سمجھ طرف جو چاہے کرے اللہ کی بندی ہو نسبت اللہ کی طرف کی گئی اللہ کی بندیوں کو مارو مچ تو یہ اصل ہے بیوی سے تعلقات میں کہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے اللہ یہ کہ کوئی ایسا عارض ہو کوئی ایسا ریزن پیدا ہو جائے کہ جس میں آخری سٹیج میں اس کی اصلاح کے لیے کرنا پڑے ورنہ اس سے پرہیز کرنا چاہیے بیوی پر جو آدمی بار بار بی پہ ہاتھ اٹھاتا اب اس سے زیادہ کیا کریں گے بعض اوقات انسان ہمیشہ آگے جب ہو جاتا ہے مارنے کا اور وہ مار کھانے کی آگے ہو جاتی ہے تو پھر ڈر ختم ہو جاتا ہے ڈر آپ کے ہاتھ میں نہیں آپ کی بات میں ہونا چاہیے آپ ایسا تعلق رکھیں کہ وہ آپ سے آپ کے ادب کی وجہ سے ڈرے آپ کی پٹائی کی وجہ سے نہیں آپ کا احترام کرتی ہو کہ آپ کی عزت کی وجہ سے آپ سے آپ کے ادب کی وجہ سے آپ کی عزت اور احترام کی وجہ سے آپ کی بات مانتی اور ڈرتی ہے آپ کے ہاتھ کی وجہ سے نہیں آپ کی ذات ایسی عمر میں اور انسان کا ڈر کیسے ختم ہوتا ہے جب اس کی زندگی میں اللہ کے خوف سے آ ہونے کے علامات ظاہر ہوتی ہے یہ نمازوں میں کوسائی کرے گا یہ دینداری نہیں کرے گا یہ زبان غلط استعمال کرے گا یہ پکڑا جائے گا واتس ایپ پہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ اس کا ڈر بیوی کے دل سے ختم ہو جاتا ہے اب تمہاری اوقات معلوم پڑی اب بتاؤ ہم کو تقویٰ کی بات سناؤ ہو بتاتی ہو تم اس کی زندگی کی کوتا بیوی کے دل میں اس کا ڈر کم کر دیتی ہے تو اگر آدمی چاہتا ہے کہ بیوی کے دل میں ڈر رہے بغیر اعلان کے بغیر حکم کے وہ اللہ کے حکم کو پورا کرے اس کی زندگی میں اگر اللہ کی عظمت کا احساس ہوگا تو بیوی کے دل میں اس کی تعظیم ہوگی اگر اس کی زندگی میں اللہ کے حکموں کو توڑنے کا مزاج ہوگا بیوی کے دل میں اس کا ڈر نہیں رہے گا بیوی کے دل میں اس کا ڈر نہیں رہے گا یہ یاد رکھیے اس کو حتیٰ کی اولاد کبھی بھی یہی معاملہ ہے اسے بہت سارے ہمارے ملکوں میں چل جا نماز کو بیٹھا یہاں پہ کچھ تو پڑھتے نہیں ہم کو بولتے ہیں دیکھتے بیٹھتے میچ دیکھتے بیٹھتے جب دیکھنا ہوتا ہم کو بول رہے ہیں جاؤ تھوڑا بڑا होने کے بعد میں وہ بولنے لگتا ہے یہ آپ نے موقع دیا اس کو اپنی کوتاحیاں آپ بھی سمجھتا کوئی نہیں دیکھ رہا ایسا نہیں سکتا آپ کی پوری فیملی آپ کے پیچھے جاسوسی رہتی ہے وہ موقع کی تلاش میں ہوتی ہے اور کبھی نہیں بولتی لیکن آپ کا مقام گر جاتا ہے دل میں جب آپ کی کوتاہیاں وہ دیکھتے کوتا ہی نہیں کرنا نہیں کرنا اور اکثر شادی کے پہلے کچھ دنوں میں ہی یہ مقام بنتا ہے کھو دیتا ہے آدمی نکاح کے بعد بجے کی نماز چھوڑے گا اس کے بعد زندگی فرق بولتے رہو اس کو نماز کے بارے میں پہلے کچھ پڑھوتی آدمی کو چاہیے کہ اپنی جگہ سنبھالے بندگی کی بندگی کے مقام کو اگر وہ سنبھال لے تو سیادت کا مقام اس کو مل سکتا ہے وہ سردار گھر کا تب بنے گا جب وہ اللہ کا بندہ گھر میں بنے اس کو یاد رکھیے تو بیوی کو جو ہے مار پیٹ کے جو لوگ سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہی طریقہ اپنا لیتے ہیں پھر بعد ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس سے زیادہ کرو گے کیا بس مارنا ہی آتا اور مار اولاد کبھی ایسی ہوتا ہے اس سے زیادہ کریں گے کیا ایک وقت آتا ہے اس کا ہاتھ اس لگتا ہے لیکن وہ لوگ سدھرتے نہیں یہ طریقہ نہیں ہے انسان ان کو سدھارنے میں شروعات اپنے سے کرے سب صحیح ہو جاتا ہے آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو اختیار دے دیا میرے کو کچھ چاہیے دنیا دے دلا کے تمہاری چھٹی قرآن میں آیت بھی نازی ہے میرے ساتھ رہنا ہے تو رہو ساری دنیا رونا دھونا شروع ہو گیا کسی نے آپ کو چھوڑا نہیں فقر و فاتے کو اختیار کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا یہ حال ہونا چاہیے کہ بیوی اپنے شوہر سے اتنی محبت کرنے والی ہو اس کی خوبیوں کو جانتی ہو اور اس کا ادب کرنے والی کو یہ چیز اگر کسی کو مل گئی یہ دنیا کی جنت ہے کہ بیوی اس کی عزت کرتی ہو لیکن بہت ہاں کٹھن چیز ہے یہ اپنے آپ کو سنبھال کے کی. کیوں باہر سب سے سنبھال کے رکھ سکتے سارے لوگوں کے ساتھ دوست احباب میں آدمی پرہیزگار بنا رہ سکتا ہے گھر میں گھر میں وہ سارے اس کا اورا ختم ہو جاتا ہے اس کے سارے اطراف میں جو اس کی عظمت کا یہ تقدس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے گھر میں سیدھا سادہ آدمی رہتا ہے اور کمیاں کی معلوم ہوتی ہے کتنا بن کے رہ سکتا ہے کتنا اپنے آپ کو ریپر میں رکھ سکتا ہے لیکن گھر میں اگر آدمی پابند ہے چاہے سیدھا سادہ ہی کیوں نہ ہو لیکن پابند ہے اس کا ایک دبا ہوتا ہے یہ ہونا چاہیے یہ یاد رکھے تو اس حدیث میں ہم کو معلوم ہوا کہ عورتوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے اور اس میں خاص حالتوں میں اجازت دی گئی ہے ورنہ عورتوں کی بھی مردوں پر حقوق ہیں اور معاشی ذمہ داری مردوں پر ڈالی گئی ہے عورتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے سلوکی اللہ, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اونچنی حجت الوداع میں یہ کہتے سنا او میں تمہیں پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک کی تلقین کر رہا ہوں وصیت کر رہا ہوں آپ اتنی مرتبہ آپ بات کہی کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید آپ پڑوسی کو ہمارا وارث بنا دے گی جائیداد میں کہ اس کا ہماری جائیداد میں بھی حق ہے تو کہیں ہماری میراث میں اس کو شامل نہ کر دیں یہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید ایسا ہو جائے گا اتنا حق ہاں اس کا ہم پر ہے کہ گویا ہماری میراث میں ہمارا حقدار ہے اس حدیث کو امام احمد اور اتبرانی نے روایت کیا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے ایک موٹے جملے میں آپ نے کہا اوسی کمبل جا اور بہت بڑی حدیث میں اگر ہم چاہیں تو اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں ایک حدیث یاد کرنے کا حاضر ملے گا اسی کو میں تمہیں وسیع کرتا ہوں بل جا اپنے پڑوسی کے بارے میں کسی چیز کی اچھے سلوک پڑوسی سے اچھا سلوک کئی چیزیں ہیں اس کی خوشی میں شریک ہونا اس کو مبارکباد دینا اس کے لیے دعا دینا اس کے اچھے حالات پر اس سے حسد نہیں کرنا بلکہ اس کے لیے برکت کی دعا دینا اس کی تکلیف دکھ درد میں اس کے کام آنا بھوکا ہے تو کھلانا پکڑو پاکے میں تنگستی پریشانی میں ہے بیمار ہے اس کی عیادت کرنا اور اسی طرح سے اس کو تکلیف نہیں دینا من یوگ مین باللہ فلا یوگ بھی جا رہا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے تو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی ہمارے اسلام میں پھر پڑوسی مسلمان بھی ہو سکتا ہے غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے اسی لیے عبداللہ عمر رضی اللہ اقنام گھر میں کچھ بناتے تو کہتے ہمارے یہودی پڑوسی کو دیا کہ نہیں دیا تو سالن میں سے کھانے میں سے یہودی یہودی ہمیں مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا ان لوگوں نے لیکن پھر بھی وہ پڑوسی کو اپنے کھانے میں سے بھیجتے تھے تو یہ اسلام کا سلوک ہے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم اگر ایسے ملکوں میں آپ بھی رہتا ہے یا ایسے علاقوں میں رہتا ہے جہاں غیر مسلم کے, کے آس پاس ہیں اپنے اخلاق کے ذریعے سے ان کے دل کو نرم کریں تاکہ وہ آپ کے اخلاق کے ذریعے اسلام کو سمجھ سکیں یا کم سے کم قریب ہو ان کی شکایتیں دور ہوں اس لئے کہ میڈیا آج مسلمانوں کے بارے میں بہت زیادہ غلط چیزیں پھیلاتا ہے مسلمانوں سے نفرت کا بیج دنوں میں بویا جا رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہمارا سلوک ہے لوگ آپ کے پاس آئیں گے نہیں تو اسلام کی تعلیمات معلوم کیسے پڑیں گے تو یہ آپ کا سلوک ہے جو ان کی زندگی میں نرمی پیدا کر سکتا ہے ان کے دلوں میں نرمی پیدا کر سکتا ہے اور پڑوسی سے اکثر جھگڑے ہوتے ہیں پارکنگ کا جھگڑا کبھی کبھی دیوار کا جھگڑا کبھی کسی اور چیز کا جھگڑا کبھی بچے شور کر رہے ہیں کبھی کچھ اور ہے کبھی کچرے کا مسئلہ ہے کچھ نہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے پڑوسی سے ہمیشہ دوریاں اور جھگڑے بنے رہتے ہیں تو یہاں پر خاص طور سے پڑوسی کی ترسیم کی گئی کہ آرمی کو چاہیے کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا شروع کریں چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ نہ ہو اگر مسلمان ہے تو ایک رشتہ اور بڑھ گیا پڑوسی بھی اور مسلمان بھی ہے اور اگر رشتہ دار ہو تو اور رشتہ بڑھ گیا کہ پڑوسی بھی ہے اور مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے لہٰذا انسان اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے گا ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان خلیل اوسادی ان خلیل صلی اللہ علیہ وسلم اوسادی میرے قلیل میرے دوست اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قلیل اس کو کہتے ہیں جس سے ایک دم قربت انسان کی ہوتی ہے اور اس کے خاص لوگوں میں سے ہوتا ہے جس کے سوا ویسی محبت کسی سے نہیں رکھی جاتی علماء نے بہت تفاصر اس کے لیے ذکر کی ہے جس کا موقع نہیں ہے لیکن قلیل بہت قریبی دوست کے لیے استعمال ہوتا ہے جس سے آدمی اپنے راز بھی شیئر کرتا ہے تو ان نقریل صلی اللہ علیہ وسلم سلم میرے قریب میرے قریبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ادا تبق ترقن جب تر میں سالن بنائے تھوڑا سا پانی زیادہ ڈال تھوڑا سا شروع اس میں بڑھا دے سم اہ پھر دیکھ تیرے پاس پڑوس میں کوئی گھر اور اس سالن میں سے تھوڑا بھی بھیج امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنی لذت پر لوگوں کی حاجت کو ترجیح دے ایسا کھانا بننا چاہیے تھوڑا ہو لیکن ٹیسٹی ہو اور یوں ہو تو ہو تھوڑا سا بڑھا دے اس کو الگ سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا ایسا پانی زیادہ ڈال دے شوربہ بڑھ جائے گا پڑوسی کو بھیجنے کے کام آئے گا خصوصاً اگر وہ غریب ہیں خصوصاً اگر وہ محتاج ہیں تو یہاں بتایا گیا کہ تو اپنی چیزوں میں تھوڑا سا بڑا تو ان کو دے ٹھیک ہے تیری لذت کم ہو جائے گی شربے کی لیکن اس کی حاجت پوری ہو جائے گی تو یہ مزاج مسلمان کا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی لذتوں پر دوسروں کی حاجت کو ترجیح دینے والا ہو یہ اصول اگر زندگی میں آدمی اپنا لے تو لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہوتے ہیں اور دعوت دینا آسان ہوتا ہے تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور جو خیر اس کے پاس ہے اور کہاں کہ بھلے طریقے سے ان کو دے یہ بھی نہیں کہ آدمی لے جا کر دے اور دلیلے کھا اور خوش رہو کبھی کھایا نہیں ہوگا زندگی میں لے دو تو ایسا نہیں بلکہ انسان اگر کسی کو دے تو اکرام کے ساتھ دے اس کی عزت نفس کا خیال رکھے کہ دیکھیے کیسا بنا رہا تھوڑا سا سکتا ہے تو آپ کو بھی دے دیں. در ویسا نہیں بنا ہے اور غریب لوگ ہیں. بھوکے بھی ہو سکتے تھوڑا تم چل رہا ہے ہاتھ تو اس طرح سے اس کی عزت باقی رکھ کے خوداری کا پردہ چاک کیے بغیر اس کو دینا اس کی غیرت کو مجرو کیے بغیر اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا یہ واقعی احسان کا اعلیٰ طریقہ ہے معروف معروف طریقے سے اس کو دو بھلے طریقے سے اس کو دو بے عزت کر کے نہیں بلکہ باقی اوقات آدمی دیتا ہے اور پھر چار لوگوں کے بیچ میں سال میں کیسا تھا اکیلے میں دیا اس کو اور دس لوگوں کے بیچوں میں کچھ سالن اچھا تھا سب لوگ اس کو دیکھے کون سا سالن تھا تو یہ چیز بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک انسان اپنے احسان کو جت یہ اچھا نہیں ہے بے خیال اگر بول دے کوئی طور بات ہے لیکن ایک انسان اگر لوگوں کے درمیان یہ بتانے کے لیے کہ میں نے تو اس پر احسان کیا ہے اور اس کو ذریع کرنے کے لیے کرے یہ بری بات ہے حدیث نمبر گیارہ ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علیہ نے مجھے کئی خیر کی قسطوں کی وسیعت کی اچھی صفات کی وصیت کی بھلائیوں کی وسیعت کی پانچ چیزیں یہاں پر ہیں انگ ہو رہا علا دون خوش رہنے کا ٹو پوائنٹ فارمولا کوئی آج بھی دنیا میں کچھ رہنا چاہتا ہے پایا ہوں کھویا ہوں کچھ بھی ہوں غریب ہو امیر ہو کوئی بھی ہو یہ دو چیزیں اگر اپنی زندگی میں وہ کر لیں وہ خوشحال ہی سکتا ہے کمی کا احساس انسان کو دکھ دیتا ہے اور یہ احساس پیدا ہوتا ہے دوسروں کو دیکھنے سے उसकू को देखने थे जिनको हमसे अच्छा मिला है आप अच्छा मोबाइल एकदम खुश कितने में आया पचास हजार में आया आप एकदम खुश थे आप सबको बता रहे थे आपका दोस्त जे से निकाल रहे वही मोबाइल मैं चालीस में लाया हूं और कितना जीबी है सिक्सटी मेरा वन है अब जैसे कोई आपको दिखाया आप अब तक खुश थे آپ کے دل میں ایک ایسا سہاؤ ہوا پانی کا جہاز پورا جا سکتا اس کا تو اب خوشی آپ کی کہاں چلی گئی جو کمپیرزن ہے وہاں سے دکھ شروع ہوتا ہے آپ اچھا کپڑا عید خرید کے لائے پہن کے نکلے آپ ماشاءاللہ دو چار لوگ بولے آپ کو اچھا دکھ رہا ہے اب کوئی آدمی دکھائی دیا اس سے اچھے کپڑے پہنا ہوا ہے جس سے آپ کو امید نہیں تھی کہ ایسا کپڑا پہن کے عید کے لائے اس کو دیکھ کے آپ کے دل میں دکھ ہوتا ہے گاڑی خریدیں گھر لیں کوئی چیز لیں اپنے سے بہتر لوگوں کو جب آدمی دیکھتا ہے محرومی کا احساس پیدا ہوتا ہے اپنے سے کم کمتر لوگوں کو جب آدمی دیکھتا ہے تو پانے کا احساس ہوتا ہے پانے کا احساس خوش کرتا ہے کمی کا احساس غمگین کرتا ہے تو جو آدمی ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا رہے گا وہ کتنا بھی اوپر ہونے کمی کا احساس ہونے سے کیا ہوگا وہ دوسری آپ देखिए اسپورٹس وغیرہ میں جو گولڈ میڈل لیتا ہے اس کے بعد والا جو سلور میڈل لیتا ہے وہ سوچتا رہتا ہے اس کو یہ ملتا تو کتنا اچھا ہوتا ہے برانز والا سوچتا ہے کہ سلور ملتا ہے اچھا ہوتا ہے یہ معاملہ ہوتا ہے جو کس کو کچھ نہیں ملا کر تو تینوں میں سے ایک تو مل جاتا کم سے کم تو وہ پانچ کمی کا احتاش اس کو اس کو تو تینوں بھی نہیں ملے لیکن اس کو وہ ملا ہے پھر پا کر بھی دکھی کا بتا آدمی جب اپنے سے زیادہ پائے کو دیکھتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش رہنے کا قاعدہ ان کو دیکھا کیا کہا قائدے کہ اوسانی بی اللہ اندورا علام ہوا پاؤ تی مجھ سے کہا مجھے وسیعت کی کہ میں اپنے سے اوپر جو لوگ ہیں ان کو نہیں دیکھوں وہ اندورا علم ہوا دو نہیں بلکہ میں اپنے سے جو نیچے ہیں ان کو دیکھوں اگر آپ کے پاس چپل نہیں ہے تو اس کو دیکھیے جس کے پاس پاؤں ہی نہیں جو چپل پہننے کے لیے ہو آپ کے پاس چشمہ نہیں تو اس کو دیکھیے کہ آپ جس کے پاس آنکھ ہی نہیں چشمہ لگا کے بھی دیکھنے والا نہیں اس کو کتنی نعمتیں اللہ نے ان کو دی ہیں لیکن چونکہ یہ نعمتیں بغیر کمائے ملی ہیں اس لیے ان کی قدر بھی نہیں ہوتی ہے آنکھیں, کان زبان دل پھیپڑے اتنے جسم کے معاملات آپ دیکھیے جب دواخانے میں جاتا ہے اور بعض اقاط کوشن آتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ سالوں سال مشین کام کر رہی تھی کبھی خرچہ نہیں آیا اور ڈاکٹر نے ریپیئر کیا اور اتنا بڑا بل تھوا لیا اور ریپیئر کرنے کا بل اتنا اصل مشین کا خرچہ کتنا تھا سالوں سال بغیر کسی مینٹیننس کی مشین چلتی رہی بڑھاپے میں آ کے معلوم پڑ رہا ہے کہ اب مشین میں آکسیجن مل رہی ہے اور جب وینٹیلیٹر پر آدمی جاتا ہے اور مر جاتا ہے مرنے کے بعد بولتے جب تک کہ بل نہیں بھرو گے مطلب پیدا ہونے سے آج تک وہ سانس لیتا رہا اللہ کی طرف سے کبھی اس کو بل نہیں آیا حاصل شدہ نعمتیں ہمیشہ کم قیمت ہوتی ہیں نعمتوں کی قدر کھونے کے بعد آتی ہے لیکن کتنی بڑی محرومی ہے کہ آدمی کو کونے کے بعد کبر آئے جو پایا ہے اس کو دیکھے آدمی ہر دن آدمی سوچے کیا کچھ نہیں دیا اور کچھ بھی نہیں دیا اللہ نے دین دیا یہ سب سے بڑی نعمت ہے وہ ادنم تو عالمی کو نعمت ہی ایک آدمی موٹر نہیں کار نہیں گھر اچھا نہیں گھڑی نہیں موبائل نہیں کپڑے ٹیکنے اس کے نہیں ملا اس کو بھائی فکر واپے میں نہیں. لیکن اللہ نے دین دیا جو بڑے بڑے بادشاہوں کو نہیں ملنے والی ہو تجھ کو اللہ نے موقع دیا اس کا مسلمان گھر میں پیدا کر کے تجھ کو اسلام کی توفیق دی یہ کیا کم نعمت ہے پبیلا کئی روم اسلام اللہ نے تم کو دیا یہ قرآن اللہ نے تم کو دیا دنیا کے سارے پزانے جمع کرنے میں جو لوگ لگے ہیں اس سے بہتر ہی قرآن جیسی نعمت اسلام جیسی نعمت دونوں تفاصر اس لیے ایک آدمی ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے اوپر والوں کو نہیں وہ اوسانی بھی ہو بل مساکین اور اس کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے شکر گزاری کا اور قلب کی دل کی نرمی کا کہ آدمی فکرا کے ساتھ اٹھے بیٹھے امیروں کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے آپ کو ہمیشہ ہاں دل دکھے گا آپ کا ایسی ایسی چیزیں آپ کو دکھائیں گے دیکھو یہ دکھے کبھی زندگی میں ذرا سنبھال کے استعمال کرو ہاں گراؤ میں تو آپ کو ہمیشہ احساس ہوتا رہے گا محرومی کا غربا اور فکرا کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے تو ان کی زندگی دیکھ کر آپ کو شکر بھی پیدا ہوگا اور ان پر رحم کر کے آپ کا دل بھی نرم ہوگا غریبوں کے ساتھ مساکین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وہ اوسان یا انسد رقم ان ادباخ اور مجھے وسیع کی کہ میں رشتے ناطے جوڑوں چاہے رشتے دار ان مجھ مجھے پیٹ دکھائیں یعنی تعلقات توڑیں اگر وہ تعلقات توڑتے بھی ہیں تو میں ان سے تعلق جوڑے رکھا رشتہ داروں سے رشتہ جوڑے رکھنا ذرا ذرا کی بات پر ولی میں میں گیا سلام بھی نہیں کی کسی مجھ کو نہیں دی کھانے کے وقت میں آ کے میرا میرے ساتھ چلتی دلہے نے نہیں لیا ذرا ذرا سی بات پر آدمی ناراض ہو جاتا ہے اور تعلقات توڑ دیتا ہے اس کے بعد میں کبھی ان کے کسی نہ نکاح میں آؤں گا نہ کسی چیز میں آؤں گا جناز میں بھی نہیں آؤں گا معمولی باتیں ہوتی ہیں آدمی گھمنڈ کی وجہ سے معلوم نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے ذرا ذرا سی بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر اپنی عزت کا مسئلہ بنا کر تعلقات توڑ لیتا ہے آدمی درگزر کا معاملہ کرے کے داروں سے غلطیاں ہوتی ہیں وہ لیں نصیحت کرو قریب رہو ان کو تلقین کرو اصلاح کرو ان کے کام آؤ کیا جاتا ہے اس کے اندر کیوں گھمنٹ کرے آپ دنیا میں کیوں نہ رشتہ جوڑے رکھے وہ نہیں جو... جوڑتا میں کیوں جوڑوں بھائی وہ نہیں جوڑتا بے وقوف ہے نادان ہے تو اس کا متبے ہے تو تو اس سے گھمنٹ کرتا ہے نا تو اس کو فالو کیوں کر رہا تیری قیادت ہو کر رہا ہے جیسے وہ کرے گا تو کرے گا جوابی اخلاق نہ اپنا ہے دینی اخلاق اپنا ہے نبوی اخلاق اپنا ہے ان, ان ادسانی اور مجھے وصیت تھی کہ میں اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہ کھاؤں کہ دین پر چلنے میں کوئی ملامت کرتا ہے یہ کیا تخنوں سے اوپر یہ کیا اتنی لمبی ڈاڑی یہ کیا دین کون سا کیا کر رہے تو کوئی ملامت مجھے کرے اللہ کے معاملے میں میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کروں جو بچی ہے پردہ کر رہی کیا بڑی نانی کیسا کر رہی تو ابھی تو زندگی تیری ہے نکابی ہوا اور پردہ کرتی کیا کسی کی ملامت کی پرواہ ہو دین پر چلنے میں حرام سے بچنے میں فرائض کی ادائیگی میں خیر کے راستے کو اپنانے میں سلف کے منحج کو اپنانے میں شل سے بچنے میں بداط سے بچنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے رشتہ داریوں کی وجہ سے آدمی بعض اوقات جنازوں میں نکاحوں میں بدعات پہ کمپرمائز کر لیتا ہے لوگ کیا کہیں گے سماج کیا کہے گا سماج کی وجہ سے آدمی بہت سارے غلط کام کر لیتا ہے سماج میں اپنی جگہ نہیں کھونا چاہتا اللہ کے پاس کھونا چاہتا جنت میں کھونا چاہتا کیا کو या तो ये खोएगा तो वो और बहुत मुमकिन ये ना भी खो तो बोले ठीक है वो बोलता है कड़वा है लेकिन बात तो सही है ऐसा भी होता कुछ लोग कोई ना कोई ऐसा बोल देता तो थोड़ा डायल्यूट हो जाता है अरे नहीं छत्ता भाई उनको मत जबरदस्ती करो ऐसा कोई ना कोई होता है उसके अंदर जो इस तरह से माहौल को लाइट कर देता है जब आप दिन पर जबे रहते हैं उनको नहीं छत्ता भाई ये हाँ चीज चलो इस तरह से भी हो जाता है लेकिन आप उनको कुछ करने के लिए अल्लाह को नाराज कर दो یہ کون سی عقل مندی آپ ریا کو خوش کرنے کے لیے بادشاہ کو ناراض کر دو کون سی عقل مندی ہے تو کہا مجھے اوسان وسیعت کی کہ میں اللہ کے معاملے میں کسی بھی ٹوکنے والے ملامت کرنے والے برا کہنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں ڈروں نہیں وہ اوسان حق کا و ان کا نمرََََََََََََََ اور مجھے وصیت کی کہ میں حق بار بولوں چاہے کتنی کڑوی کیوں نہ ہو تم بھی کچھ ہم بھی کچھ ہاں کبھی کسی کو ہم اسلح کی بات نہیں بولیں گے عام طور سے رشتہ داریوں میں تعلقات میں دوستیوں میں چلتا ہے کوئی آدمی بائیں ہاتھ سے کھاتا بیتا ہے کوئی بولے گا نہیں اس کو نرم ہو جائیں گے لڑکی والے ہیں لڑکے والے ہیں آدمی بولی اس کو نرمی سے بولیں اچھا بھول گیا آپ بیاں سے آپ کی رہ کسی طرح سے بولے اس کو تنہائی میں تو بولے ٹھیک ہے لوگوں کے درمیان بے عزت نہیں کرنا ہے تنہائی میں بولے ایک چیز میں بولنا چاہتا ہوں آپ کو معذرت میں چھوٹا ہوں لیکن بول رہا ہوں آپ کو ایسا نہیں کرتے چچا یہ چیز میں پڑھاتا ہے خبر آپ پھر بھی تحقیق کر لو یہ ٹھیک نہیں ہے میری معلومات کی حد تک آپ مجھ سے بڑے ہو مجھ سے زیادہ جانتے ہو تو مناسب نہیں لگتا ہے جہاں واقعی بولنے کی جگہ بولنے آتی ہے تو کہا کہ وہ کا وہ ان کا نمور خاص کر کے جب دو لوگوں میں صحیح کون غلط کون اس کے سامنے آ جائیں بولو دیکھو ایسا ایسا, ایسا معاملہ ہے بتا کون صحیح ہے اب یہ سوچتا بھائی بڑی مشکل جگہ ہے ان کی بات صحیح بولو تو یہ ناراض ان کی بات صحیح بولو تو وہ ناراض بولتا ہے اس میں دو قول ہیں آدمی کیا کہتا ہے اس میں دو قول ہیں یہ بھی ہے یہ بھی ہے, یہ بھی ہے ایسا بھی چلتا ہے کبھی چلتا ہے کبھی ایسا کبھی ویسا ہے تو حق بات جو ہے وہ بتائیں یہ صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے بھائی میری تحقیق ہے آدمی اس میں پھر توازوں کے کا راستہ اختیار کر سکتا ہے بچاؤ کے لیے آدمی کہہ سکتا بھائی میری تحقیق ہے بس آپ لوگ مزید دیکھیں ہو سکتا ہے میری بات غلط ہو لیکن مجھ کو تو یہ اب تک معلومات ہے ایسا بولے تو کہا کہ وہ اوسام یا حق شخصیات سے بڑا ہوتا ہے شخصیات حق کے تابے ہوتی ہیں حق شخصیات کے تابے نہیں ہوتا بل کنو کہ مجھے وصیت کی کہ اس کرمے کا ورد کروں کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا اللہ لا حول کوئی تغیر لانے والا نہیں وال کوئی قوت دینے والا نہیں سوائے اللہ کائنات میں جتنے تغیرات ہیں ان میں سارے معاملات میں تصرف اللہ کا ہوتا ہے بارش آئی نہیں آئی گرمی آئی سردی آئی عرصے حالائے برے حالات بیماری شپا راحت تکلیف خوشی غم تحول جو زندگی میں ہوتا رہتا ہے چاہے پھر وہ بے دینی سے دین کی طرف ہو تو یہ سارے تحول تبدیلیاں اللہ کی طرف سے آتی ہیں اللہ اس پر قاضر ہے اللہ کی بغیر نہیں ہو سکتا حالات بگڑے ہوئے ہیں کیسا صحیح ہوگا تارے فارملے پھیلے اللہ چاہیں تو ہو سکتا ہے اور کرنے کے کاموں کی قوت اللہ کے دینے سے ملتی ہے وہ اللہ قوت ہے اللہ تو یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان جب اس کو یاد رکھے تو اس کی زندگی میں تغیرا ہے اس کا ذہن ہمیشہ یاد رکھے گا کہ جو بھی حالات بدلتے ہیں اللہ کے بدلنے سے ہوتے ہیں چاہے وہ دینی اعتبار سے ہوں سیاسی اعتبار سے ہوں میڈیکل اعتبار سے ہوں فائنینشیل اعتبار سے ہوں اللہ کے بغیر بدلاؤ نہیں آ سکتا اور جو کرنے کے کام ہیں ان کی قدرت اور قوت بھی اللہ کے دینے سے ملتی ورنہ نہیں پوتا اللہ بال کنزنو جن اس لیے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے معلوما کہ اس کا ثواب اللہ کے ہاں منتخر ہے یہ بہت بڑا ثواب ہے گویا کہ کنز ہو اپنی صفائی کے اعتبار سے اپنی زینت کے اعتبار سے اپنی حفاظت کے اعتبار سے اللہ کے ہاں وہ ثواب مل سکتا ہے جنت میں تو یہ پانچ وصیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تھیں ایک اپنے سے نیچے والوں پر نگاہ رکھنا دو مساکین سے قربت رکھنا غریب لوگوں کے ساتھ اتنا بیٹھنا تین سلا رحمی کرنا رشتے داروں سے تعلقات جوڑے رکھنا چاہے وہ توڑے چار ہر حال میں اخبار بولنا اور کسی کی مدامت کی پرواہ نہیں کرنا دین کے معاملے میں کون کیا؟, کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے اس بات اوقات ہوتا ہے نا کہ ہماری تحقیق ہوتی ہے بعد میں آ کے تحقیق سامنے آتی جیسے شیخ نے بھی بتایا کہ دیکھیے پہلے ہم یہ سمجھتے تھے اور اس کے بعد میں ہمیں سامنے آئی امان ازداری کا تقابلہ یہ ہوتا ہے اللہ والے جو علماء ہوتے ہیں حق والے علماء ہوتے ہیں ان کا یہی شعار ہوتا ہے کہ چاہے زندگی بھر ایک عمل کیا ہو لیکن اس کے بعد جب کوئی بات سامنے آتی ہے وہ امان ازداری دینداری اور تقوا کا تقابلہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں یہ ایسا ہے پھر لوگ کیا کہیں گے لوگ کہیں گے اب تک کیوں معلوم نہیں تھا اس وجہ سے بہت سارے موری حضرات جو ہیں اللہ کا فضل و کرم ہے پہلے حدیث علماء کو اللہ نے توفیق دی کہ ان کا شیار یہ نہیں ہے وہ حق کو بیان کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو انہی سے جڑنے کی توفیق دے پانچ لاخا اللہ کو وطاء اللہ کا اہتمام تو یہ جو ہے یعنی دونوں چیزیں اس میں آتی ہیں کہ ملامت کی پرواہ نہیں کرنا اور حق بولنا تو یہ ایک بھی کہہ سکتے ہیں آپ دو چیزیں بھی اس کو کہہ سکتے ہیں شمار کر سکتے ہیں اور آخر میں ہے لاکا اللہ کو وص کا اہتمام کرنا حدیث نمبر بارہ تقوا ذکر اور توبہ تین باتیں یہاں پر ہیں اور کئی اس میں سے مشورات جو ہیں اس کے حدیث کے یہ پہلے گزر بھی چکے ہیں معاذ نے جب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ اوصنی پہلی حدیث یہی گزری تھی کہا کہ میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے وصیت کیجیے تک اللہ ضروری ہے کہ تقوا کا انتظام کرے جتنا تجھ سے ہو سکے یہاں ایک قید ہے جس کی وجہ سے یہ حدیث اہمیت کی حامل ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کہا فتق اللہ مستق اللہ کا تقوی اختیار کرو اپنی استطاعت کے مطابق اسے معلوم ہوا کہ دین میں جتنے مطالبات اللہ کے ہیں ان سب میں بندے کی استطاعت کا لحاظ کیا گیا نماز پڑھنا ہے کھڑے ہو کے پڑھو نہیں تو کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو اگر تمہارے پاس مال ہے زکوٰۃ ہے حج ہے اگر سفر کی استطاعت نہیں ہے حج بھی تم پر نہیں ہے تو انسان اگر اتنا مجبور ہو جائے کہ اس کے لیے حلال نہ ملے اور مرنے کے قریب ہو جائے مردار بھی کھا سکتا ہے بقدر حاجت تو آپ دیکھیں دین اللہ کا ایسا ہے کہ چاہے وہ عوامر کا معاملہ ہو یا اجتناف حرام سے بچنا فتق اللہ مستقات ہو جتنا تم سے ہو سکتا ہے اتنا بچو یعنی آخری حد تک کوشش کرو کہ تم تقوی پر قائم پانو یعنی کہ آدمی اپنے طور پر طے کر لے مجھ سے دن میں تین نماز نہیں ہو سکتی ہیں تو یہ تویا کیسے ہو سکتی ہے مطلب تو کیسے تما لو پڑا فجل میں اٹھنے ہوتا نہیں اور عشاء میں آ کے بہت تھکاوا رہتا ہوں تو یہ تویا اور مہمان آئے تو برابر ہو جاتا اور اگر کوئی آئے باہر آدمی کھڑا ہے دیکھیے کہ وہ ایک لاکھ روپیہ آپ کو دینا چاہتے کا ہے کہ تو نیند اس کی اڑ جائے گی بھاگے گا سیدھا ہاں جو کپڑے پہنا اسی پہ جا کے لے گا ارے جانے مت دوست کو جانے مت دوست کو تو آدمی اپنی یعنی چوچنوں سے باہر نکلے وہ خود طے نہ کرے کہ میں کتنا کر سکتا ہوں مجبوری کی بات اور ہے اور انسان کا اپنی سستی کی وجہ سے کہنا کہ میری طاقت اتنی ہے یہ الگ بات ہے سستی کی بات نہیں ہو رہی ہے یا مجبوری کی بات ہو کہ کر ہی نہیں سکتا کر ہی نہیں سکتا تو کہا کہ حال کبھی تک اللہ ہی اللہ کا تقوی یعنی پرہیزگاری کا اہتمام کر اللہ کا حکم پورا کرنا اللہ کی منع کی بھی چیزوں سے بچنا جتنا تجھ سے ہو سکتا ہے آخری حد تک ود قور اللہ ود قر اللہ کو ہر پتھر کے پاس ہر پیڑ کے پاس یعنی جہاں کہیں تو ہو اللہ کا ذکر کر شجر وہ حجر کے پاس سے گزریں کیونکہ وہاں تو ذکر کرے گا وہ تیرا گواہ بنے گا قیامت کے دن اس لیے اذان کے بارے میں اذان کو ہمارے معمولی سمجھا جاتا ہے جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے وہاں تک ہر پتھر پیڑ اس کا گواہ بن جاتا ہے قیامت کے دن گواہی دے گا اس اور جتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں ان سب کا ثواب اس کو ملتا ہے تو اللہ کا ذکر چاہے وردان کی صورت میں ہو یہ چلتے پھرتے میں آدمی ذکر کرتا ہے تو اس کی کوئی تنہائی اس کی کوئی جلوت و خلوت ایسی نہ ہو جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو ایسی کوئی مجلس نہ ہو جس میں اللہ کا ذکر نہ ہو سفر میں ہدر میں یہاں وہاں راستے سے چلتے وقت جہاں کہیں آدمی ہو اللہ کا ذکر کرتا رہے ہر ترکان ود کو رب کا ادا نزدیک ہو سکتا ہے بھول جائے کچھ وقت کے لیے یاد آئے تو پھر ذکر کرے اللہ کا خصوصاً وہ اذکار جو موقت ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا خاص اوقات میں اہتمام کرتے تھے نیند سے بیدار ہو تو فورن موبائل چیک نہ کرے دعا پڑھے سوتے وقت ذکر کرے جو حدیث میں آیا ہے کھان کے بعد میں اس کے اذکار ہیں لباس کے وقت میں اذکار ہیں آدمی کپڑے پہنتا ہے سالوں تعلق ذکر نہیں کرتا ہے الحمد للہ جو بھی دعائیں اس کی ہیں یہ محبت اذکار ہے اس, اس کے لیے سواری کے لیے سارے اذکار کا ہر تعلیم بھول جائے تو زندگی کا معمول نہ بنا لے تو اذکار کا اہتمام کرے کہا ود ان اسرو بالسر والعالانیۃ بالعالانی جو بھی برائی تم سے ہوئی ہو اس کے لیے نئے سرے سے توبہ کر اس کے لیے توبہ کر چھپے ہوئے گناہ کی چھپ کر اور کھلی ہوئی غلطی کی کھلے توبہ کر بعض غلطیاں ایسی ہوتی جو تنہائی کی ہوتی ہے تنہائی میں اللہ سے توبہ کر اس کا گواہ کسی کو مت بنا اگر تنہائی میں کوئی گناہ ہوئی ہوں اللہ تعالی سے تنہائی میں اللہ سے توبہ کر معافی مانگ کے اس کو صاف کرا دے اپنے نام اعمال کو پاک کرا دے اس گناہ کو مٹا لے اللہ سے دعا کر کے توبہ کر کے اس کے پاک کے ذریعے سے دریس. تنہائی میں کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں لیکن کچھ غلطی ایسی ہیں جو سب کے سامنے ہوئی ہیں کسی کو بداج سکھا دی کسی کو غلط پتوا دے دیا کچھ ایسا کام کر دیا کسی پر توہمت لگا دی اب اس کی جو توبہ ہے وہ تنہائی میں اللہ معاف کر دے چلے گا بلکہ اس کے کی لیے کیا ہے بھائی یہ چیز بےداس ہے میں نے بےدا سکھائی ہے اس کو نہیں کرنا پہلے معلوم نہیں تھا معلوم پڑا یا کسی پر توہمت لگائی تھی وجہلن کسی بھی اعتبار سے کہا کہ بھائی میں اس کے بارے میں ایسا بولا تھا میری بات غلط ہے وہ آدمی ایسا نہیں ہے کیونکہ علانیہ غلط کام کیا ہے تو اس کی توبہ بھی کیسی ہونا چاہیے الانیہ پھر وہ سارے گناہ اس میں آتے ہیں چاہے اعلانیہ شراب پیتا رہا ہو سگریٹ پیتا رہا ہو یا کچھ بھی گالیاں دیتا رہا ہو یا کوئی غلط کام کرتا رہا ہو بھائی میں تو چھوڑ رہا ہوں اعلانیہ کی االانیہ تو باخوس یہ غلط کام ہے نہیں کرنا چاہیے اس کو خصوصا اگر اس کی بات سن کے کچھ لوگوں نے وہ کیا ہو غلط راستے پہ گئے ہوں دہشت گردی کے راستے پہ گئے ہوں اخوانیت کی طرف گئے ہوں براج کی طرف گئے ہوں سوفیت کی طرف گئے ہوں بتا دیں اگر اس کے پاس وسائل اور آج بہت آسان ہے بھائی یہ غلط ہے میں پہلے کرتا تھا صحیح نہیں ہے میری وجہ سے کوئی اگر گیا اس راستے پہ آدمی کو اپنے گناہوں کی توبہ ان گناہوں کے اعتبار سے کرنا چاہیے جس سے <الرحیم> نشانیاں دلیلیں اور ہدایت کی باتیں جو ہم نے ناول کی ہیں ان، انہیں چھپا جاتے ہیں من ما جبکہ ہم نے کتاب میں انہیں کھلے طور پر واضح طور پر بیان کر دیا ہے وہ لوگ جن پر اللہ لعنت کرتا مضارع ہے ان پر اللہ لعنت کرتا ہے سارے لانت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں پرشتے صالحین سب ان پر لعنت کرتے ہیں تین باتیں بیان کی جی. ہاں مگر وہ لوگ جو اللہ جو اپنی اس غلطی سے رجوع کر لیں اس رابطے کو چھوڑ دیں وہ اصلو اور اپنے بگاڑ کی اصلاح کریں وہ بئی اپنے حال کی اصلاح کریں اور وہ بئی اور جو چھپایا تھا اس کو بیان کرتے توبہ کرنے کافی نہیں وہ بئی بھی اور ان کی وجہ سے جو بگاڑ ہوا ہے اس کی اصلاح بھی ضروری ہے وہ خود اپنی زندگی میں اصلاح ضروری ہے اولا نے کا تو ان کی توبہ میں قبول کرتا جس نے حق چھپایا ہو اس کو چاہیے کہ وہ حق بیان کرے تب جا کے توبہ صحیح ہوگی تو توبہ غلطی کے مطابق ہونا چاہیے تو یہاں پر یہ کہا کہ جو بھی برائی تجھ سے ہوئی ہو تو اس کے لیے توبہ کر اور چھپا ہوا گنا ہے تو چھپے طور پر اور کھلا ہے تو کھلے طور پر اس کی اس سے اللہ تعالی سے اس کے باب میں دعوا کر تو میں سمجھتا ہوں یہ بارہ حدیثیں جو آج ہم نے مکمل کی ہیں ایک حدیث موٹی موٹی ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے اور بعد ختم کریں گے ان شاء اللہ حدیث نمبر تیرہ برائی کے بعد بھلائی چونکہ گزر چکا ہے اس لیے حدیث مکمل ہو جائے گا اب ازر ح کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے کہ رسول مجھے وسیع کیجیے اگر کوئی برائی کی ہو تو اس کے بعد کو مٹا دے گی تو غلطی کے بعد بھلائی کر لینا اس کے مطابق یا جو بھی بھلائی ہو سکتی کال امین الله میں نے کہا اللہ کے رسول کہ لا الہ الا اللہ بھی نیکیوں میں سے ہے یعنی اس کا ورد کرنا کہ یہ ساری نیکیوں میں سب سے افضل ہے اسی لیے حدیث میں کیا آیا ہے ابکر لا الہ الا اللہ سارے اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ تو یہ جو کلمہ ہے سارے یہ کلمہ ہے سارے اذکار میں سب سے افضل ذکر ہے کیوں اس میں اللہ کی یاد سب سے بہترین طور پر ہے کیونکہ بندوں سے جس چیز کا سب سے بڑا مطالبہ ہے وہ یہ کہ اللہ کو معبود تسلیم کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں یہ ان کا مقصد تخلیق ہے وہ خلق الجن کا اللہ لیابون میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں کسی اور کی نہیں وہ ما کو میرو اللہ لیابد اللہ علادین انہیں تو اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اپنے پوری عبادات کو اپنے دین کو اللہ کی خالص کرتے ہوئے تو اللہ کی عبادت میں اخلاص یہ سب سے بڑا مطالبہ اللہ کا بندے سے ہے باقی سب چیزیں بعد میں یہ اصل ہے تو اس حیثیت سے اللہ کو یاد کرنا کہ اللہ کس سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یہ سارے اذکار میں سب سے بڑا ذکر ہے کیوں اس لئے کہ تمام مطلوب چیزوں میں سب سے اہم ترین مطلوب چیز بندے سے ہے کہ وہ اس کا اقرار کرے اسی لیے آخری وقت میں ابو طالب کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو کہا ہے چچا لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو میں اللہ کے پاس تمہاری سفارش کروں گا یعنی اتنا مان لے آدمی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا ہرداز ہو سکتا ہے آخری وقت کیوں نہ ہو زندگی بر شرط میں کیوں نہ رہا ساری چیزوں میں سب سے افضل چیز ہے یہ مطالبہ اللہ کا ہے تو یہ سب سے افضل ذکر ہے کثرت سے کرنا چاہیے کا کہ کیا یہ بھی نیکی ہے یہ پڑھنا یہ تو مانتے ہیں ہم لوگ سب لیکن اس کا ذکر کرنا مسلمان ہونے کے بعد اس پر بھی ثواب ملے گا یہ افضل حسنا ساری نیکیوں میں سب سے افضل ہیں یعنی قاری اسلام لاتے وقت پڑھنا نہیں آ کے بھی پڑھنا ہے تجویز نہیں تجدید ایمان تھے اور اللہ کو اپنا معبود جاننا اور اللہ کے علاوہ کی نفی کرنا یہ دو چیزیں اسبات اور نفی یہ لازم ہے ولا به اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو تو یہ دونوں چیزیں ہونا چاہیے من پال اللہ بما من دون اللہ على الله جو لا الہ الا اللہ سے اقرار کریں اور اللہ کے سوا جنہیں پوجا جاتا ہے اللہ کے سوائے جن کی عبادت کی جاتی ہے ان سب کے معبود ہونے کا انکار اس ما اس کا مال اس کا مال دونوں محترم ہو جاتے ہیں اس کو قتل نہیں کر سکتے اس کا مال مال غنیمت نہیں بنا سکتے چاہے جن کا میدان ہو ہر و ما مال و دم و حساب ہو اس نے بھی کلمہ جان بچانے کے لیے کہا ہے یہ واقعی اللہ کی ربا کے لیے کہا ہے اس کا حساب اللہ کے پاس اللہ اس کا محاسبہ کرے گا کہ دل کی حالت کیا تھی لیکن اتنے کے کریم ہیں پڑھا ہے اس کا مال دونوں کیا ہو گیا محترم حرام چھینا نہیں جا سکتا قتل نہیں کیا جا سکتا تو کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ اقرار کے ساتھ ساتھ باطل معبودوں کا انکار بھی ضروری ہے ان کے معبود ہونے کا انکار ضروری ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یعنی کہ آپ لا الاللہ لا لا للہ ستر ہزار کی تصبیف پڑھ رہا ہوں میں اور پھر درگاہ پہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں تو کر رہا ہوں لیکن اس کا تقاضا پورا نہیں کر رہا ہے آپ دیکھیے کے نام کی کے اور پڑھ رہے ہیں پھر پڑھ رہے اللہ اللہ ساری تو صورتیں شیر عمل میں کر رہے ہیں جہل کیونکہ توحید معلوم ہی نہیں تو توحید صرف ورد نہ بنے عقیدہ بھی بنے اور صرف عقیدہ نہ بنے عمل میں بھی آئے تب جا کے انسان کامیاب ہے تو کہا کہ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے ساری نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی ہے لہذا اس کی دعوت دینا یہ سب سے بڑی دعوت ہے اس لئے سے بعد کب تک توحید توہی توحی توحی تھوڑی خلافت کی بھی بات کرو نا تھوڑی اس کی بات کرو تھوڑی اس کی بات کرو کیا بار بار توحید تو یہ اولن اس اقرار کے اعتبار سے ہو یا پورے کرنے کے اعتبار سے ہو چاہے اس کی دعوت کے اعتبار سے ہو ساری نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے لا تو اس کا اہتمام زندگی بھر ہونا چاہیے اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتوں کو پورا کرنے کی توفیق دہ فرمائے اور وہ نصیحتیں جو آپ نے ہم کو کی ہیں ان کا خاص و لحاظ کر کے جینے کی توفیقہ فرمائیں اقول حقو الحدی اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ سے خیر محترم کو ان باتوں پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے ایک, ایک جملہ ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ان پر ہم عمل کریں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دے قبل اس کے مجلس کے اختتام کا کی اعلان کیا جائے دو تین اعلانات آپ لوگوں سے مت فرما لیں پہلا اعلان تو خادم الحمد الشریفین ملک سلمان حفیظ اللہ کی طرف سے آیا ہے کہ کل پورے ممرک سعودی عرب میں اس اسقاق کی نماز پڑھی جائے گی بارش کی نماز جب بارش نہ ہو تو مالوی کی سنت ہے بارش کے لیے دو رکعت نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا تو یہاں جبیل میں بھی تقریباً تیرہ چودہ میں یہ نماز ہوگی پونے سات بجے سوچ نکلنے کے پندرہ منٹ کے بعد یہ جو حدیقت السلام ہے سلام جو بلدیہ پار جس کو ہم لوگ کہتے ہیں عام طور سے وہاں کی مسجد میں بھی انشاءاللہ اس شسخہ کی نماز ہوگی تو آپ لوگ اس نماز کے اندر ضرور شرت نمائیں معدوی کی سنت ہے اور اس پر عمل کرنے سے عجر ملے گا اور پھر ولی ام اور جو حاکم ہیں ان کی بات ماننے میں انسان کو اجر اور ثباب ملتا ہے دوسرا اعلان یہ ہے کہ شیخ کا درس کل مغربات سے عشاء کی ادام تک رہے گا اور کل آخری درس ہوگا اس کے بعد جو اداب العلم دورہ شروع کیا گیا تھا انشاءاللہ اللہ وہ جمعہ کو اثر کے بعد پھر اس کی شروعات ہوگی جمعرات ہے مغرب سے ایشا تک شیخ کا درس رہے گا تیسرا اعلان یہ ہے کہ جو تیرہ چودہ سال سے اوپر کے بچے ہیں ان کے لیے شیخ کا خصوصی درس ہوگا کل عشا کی نماز کے بعد جبیر داوا سینٹر کے روم نمبر فورٹین میں بچوں کے لیے خصوصی تھرام اس میں ماں باپ حاضر نہیں ہوں گے پہلو سے بچوں کو چھوڑ دیں نیچے انتظار کریں بچے صرف رہیں گے اور شیخ رہیں گے کھڑ کر کے شیخ ان ان کی نصیحت کریں گے ان کی سلاح کریں گے ان سے بات کریں گے تو یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ ہمارے بچوں کی صلاح کے لیے کہ کل یہ عشاء کی نماز کے بعد تقریباً ساڑھے سات بجے عشاء کی نماز یہی پڑھیں اور اس کے بعد نومبر 14 میں بچے تشریف لے جائیں اور انشاءاللہ شیخ کا وہاں پر درس ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ حرامین ہمارے شیخ محترم کی آفاظ فرمائے ان کے علم و عمل میں عمر میں برکتہ فرمائے اور اللہ رامین ہم سب کو کتاب اللہ علومت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلب صالحین کے فہم و واقعے کے مطابق چلنے اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دامے جدا کم اللہ خیر اسی پر بندش کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے سرفان کلامی کے سر اللہ اعلان ازل ہوئے